بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے الحمد للہ الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الاخرہ وہو الحکیم الخبیر حمد اس خدا کے لیے ہے جو آسمانوں اور سمین کی ہر چیز کا مالک ہے اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے وہ دانا اور باخبر ہے یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وہو الرحیم الغفور جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے ہر چیز کو وہ جانتا ہے وہ رحیم اور غفور ہے وقال زبانسور لکھ اکبر آمَنُوا کتابی لی لہم مغفرت و رزق منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی ہے کہو قسم ہے میرے عالم الغیب پرورتگار کی وہ تم پر آ کر رہے گی اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم رجز نین اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے اے نبی علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سرا سر حق ہے اور خدا عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے وقال الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقُتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ان اِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ افترا علی اللہ لا في منکرین لوگوں سے کہتے ہیں ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے نامعلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ کرتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے نہیں بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں افلم يروا لکھ لگ دن کیا انہوں نے کبھی اس آسمان و زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّْا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ ہم نے داود کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اس ہدایت کے ساتھ کہ ذرہے بنا اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ اے آل داود نیک عمل کرو جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا صبح کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی راہ تک ہم نے اس کے لیے پگلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور ایسے جن اس کے تانبے کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بڑھتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے یام لو ہو جن کل جاسی الدوک ولی بدی شکو وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا اونچی عمارتیں تصویریں بڑے بڑے ہاؤس جیسے لگن اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں اے آل داؤد عمل کرو شکر کے طریقے پر میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں فَلَمَّا قضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ پھر جب سلیمان پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا اس طرح جب سلیمان گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ضلعت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے لَقَدْ كَانَ لِسَبَعٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَة جنتان عین یمین و شمال کلو من رزق ربکم و اشکروا له بلدت طیبت غفور سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی دو باغ دائیں اور بائیں کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ اس کا ملک ہے امدہ و پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا فَأَعْرَضُوا فَأَغْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ سِدْرٍ قَلِيلٍ مگر وہ منہ مو موڑ مو مو گئے آخرے کار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا اور ان کے پچھلے دو باغوں کی جگہ دو اور باغ ہونے دیے جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیڑیاں الكفور یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا اور نہ انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم اور کسی کو نہیں دیتے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 اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھی چلو پھرو ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث ومزقناهم کل ممزق مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا آخرے کار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر و شاکر ہو کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِن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 اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے تیرا رب ہر چیز پر نگرا ہے لم من دوس مل فل شکیوں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 نئی اور کم سماچیول اب ان کم لالا مدن او سی بول اے نبی ان سے پوچھو کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے کہو اللہ اب لامخالا ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے قل لا تسألون اجرمنا ولا نسأل تعملون ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باس تم سے نہ ہوگی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 قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو اللہ دین اللہ کو الله شو اللہ ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے ہر کس نہیں زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے وما أرسلناك إلا للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لَا س اور اے نبی ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر و نظیر بنا کر بھیجا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں متواد ان الْوَعْدُ تم سو صَادِقِينَ یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو پل کمیاد ملتسکرون سات کو کہو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 یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم ہر کس اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے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 بلکہ تم خود مجرم تھے نو بائف فور لینست نیو نریت مرنت مل جا لو د وہ دبے ہوئے لوگ ان پڑے بننے والوں سے کہیں گے نہیں بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں آخر کار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توک ڈال دیں گے کیا لوگوں کو اس کے سوا اور کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے امال ان کے تھے ویسی ہی جزا وہ پائیں؟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 انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں اے نبی ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رز دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپاتلا عطا کرتا ہے مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے اون دکم بلتی تو قدر إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِنَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِعْفِ بِمَا عَمِلُوا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُوا یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے والذین يسعون فی آیاتنا مخبرو رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دور دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے کل اندوری کو دیرولا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين اے نبی ان سے کہو میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے شور ہوں جمیا تم مولو لکتی اہ الا کم کنو یا گود پالو سون مل دون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 شد اکم وکالوکال مفت ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے کھڑا ہوا ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو سری جادو ہے خطب سونا اور من قبل وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبع کرنے والا پھیجا تھا ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشرِ عشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے ہیں مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو چھکلایا تو دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی قُلْ اِنَّمَا أَعِذُكُمْ بِوَاحِدَةِ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَتْنَا وَفُرَادَا ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ ان هو لكم عذاب شدید اے نبی ان سے کہو کہ میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں خدا کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر ایسی کون سی بات ہے جو جنون کی ہو وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنوع کرنے والا ہے ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تم ہی کو مبارک رہے میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے قل ان, ربی بالحق علام ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا علقا کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے الحقی الم کہو حق آ گیا ہے اور اب باطل کے کیے کچھ نہیں ہو سکتا الف انعن وَإِن فبما يوحي إلي إنه سميع قريب کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا ببال مجھ پر ہے اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وہی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے وہ سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہی ہے وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيمٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيمٍ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 اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کڑیاں لایا کرتے تھے شکیم مری